میرا سوال حضور یہ ہے عورت کے پردے سے متعلق میرا سوال ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ چہرہ جو ہے عورت کا اگر کھلا رہے اور باقی پورا جسم چھپا رہے تو وہ پردے میں شمار ہوتا ہے جبکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سر سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک عورت جو ہے اس کو اپنے آنکھ کو چھپانا چاہیے تو برائے مدینہ آپ اس کی طرح تفصیل سے پردے کے متعلق جواب فرمائیں اللہ تعالی آپ سنا مدینہ بنائیں امین آمین. نا حسان بھائی مسئلہ کہ عورت کے کو پردہ شمار کیا جائے گا جب فتنے کا خوف ہو جیسا آپ نے کہا علماء میں اختلاف ہے لیکن جو چہرے کا پردہ نہیں مانتے وہ بھی کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں جب فتنہ خوف نہ ہو اور جب فتنہ ہو تو پھر چہرے کا بھی پردہ ہے تو آج کل تو فتنوں کا دور ہے آج تک دوبارہ چہرے کا پردہ جو ہے وہ بہت ضروری اور لازمی ہے جہاں فکنے کا خوف نہ ہو وہاں چہرے کا پردہ نہیں ہے لیکن جہاں فکنے کا خوف ہو وہاں چہرے کا بھی پردہ ضروری ہے امام شامی رد المختار میں کسی طریقے السلام لامہ نے در مختار میں اور دیگر فروخار نے یہی لکھا ہے کہ عورت کے ہاتھ اور چہرہ پردہ نہیں مگر جہاں فکنے کا خوف ہو فنے کا نہ ہو جہاں فیکنے کا وہاں ہاتھ اور چہرہ بھی چھپانا ضروری ہے وہ بھی پردے میں آئے گا